أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا سر المطففين سورة بين النازل होने वाली सूरतों اس مبارکہ میں ایک رکو چیس آیا تھے ایک سو انہتر کلمات اور سات سو تیس حروف ہیں مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کاری کاروباری لوگوں کے اس طرز حمل پر گریز فرمائی ہے کہ جو کاروبار کے دورانیے میں بدیانتی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جب دوسروں سے لینا ہوتا ہے تو پورا नाप تول کر لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو नाप تول میں کچھ نہ کچھ گٹا کے دیتے ہیں یا دکھاتے کچھ اور دیتے کچھ ہے معاشرے کے के شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو جس کے قواعت اور ناپسندیدگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا بطور مثال کے اللہ دوبارہ کو عطا نے ان آیاتوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے یہ کام آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کامل راسبازی اختیار کر سکیں کوئی دیانت داری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برت بھی لے تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برت سکتا جہاں بے ایمانی ایک مفید پالیسی ثابت ہوتی ہو انسان کے اندر سچی اور مستقل جانتداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور آخرت پر یقین رکھنے سے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں دیانت ایک پالیسی نہیں بلکہ فریضہ قرار پاتی ہے اور آدمی کے اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کا انحصار دنیا میں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے پر نہیں رہتا اس سورہ مبارکہ میں خلاق کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو بھی نہایت مؤثر اور دل نشین طریقے سے اللہ نے واضح فرمایا ہے اور ساتھ ہی پھر آخر میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ بدکار لوگوں کے نامۂ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہوگا اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اختیار کرنے والے لوگوں کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے امانے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں جس پر مقرب فرش کے معمول ہے آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کفر کو اور کفار کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تجدید کر رہے ہیں قیامت کے روز یہی مجرم لوگ اپنے اس طریقے کا بہت برا انجام دیکھیں گے اور یہی ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دے کر اپنے آنکھیں ٹھنڈے کریں گے چنانچہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے خرابی ہے کم کر کے دینے والوں کے لیے اللہ دینا وہ لوگ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں وہ از آلو اور جب ناپ کر دیتے ہیں ان کو اوزن او ہم یا تول کے دیتے ہیں یو تو گھٹک کر دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں اللہ یزن اداریکا کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے یہ کہ انہوں نے دوبارہ اٹھنا ہے اس بڑے دن کے لیے قیامت کو یوم عظیم اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب اللہ کی عدالت میں بیک بی وقت لیا جائے گا اور عذاب اور ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خال ہے یوم اس دن يقوم الناس جب کڑے رہیں گے بے شک آمانہ میں نا فرمانوں کے لفی سے جین البتا سے جین میں ہے اس جین کی وضاحت آ رہی ہے جین اور تجھے کیا معلوم کہ سی کیا ہے کتاب مرکوم یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا کہ جس میں لوگوں کے کمزور اعمال کو درج جاتا ہے وہی ہوئی یومکزبین بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے اللہ دین یو الدین جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو وہ جھوٹا کہتے ہیں وَمَا بھی ہی اور نہیں جاتے اس دن کو اللہ مگر الر ایک موت دن ہاتھ سے بڑھنے والا گناہگار گناگر آیا تنا جب پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اس کو ہمارے آیاتیں کہتا ہے افاتر الدین کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی یعنی قرآن اور نصیات کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ ایسے باتیں لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں وہی پرانے کہانیاں اور فرسودہ افسانے انہوں نے نقل کر دیے ہیں اور تم انہی نقل کردہ باتوں کو ہمیں سنا, سنا کر ہمیں خوفزدہ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں بل رل کے زنگ آلود ہو چکے ہیں آدھا قلوبہم ان کے دل ما اس ویسے کانوں ایک سب جو کچھ انہوں نے کمائیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ان کا یہ نامناسب رویہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی گناہوں نے ان سے اچائیوں کے کرنے کے توفیق ہی سلب کر دی ہے کل را کوئی بات نہیں اند بے شک وہ لوگ اپنے رب سے یوم دن اس دن لمحہ البتہ پردوں میں ہوں گے یعنی اس انکار اور تقزیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں وہ لوگ جو انکار اور تقزیب میں لگے ہوئے ہیں وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے دولت سے مشرف ہوں گے اور یہ نافرمان فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیمانہ اور کریمانہ دیدار سے محروم رکھے جائیں گے سمنا بر انسول الجہیم البتہ یہ داخل کیے جانے والے ہیں جہنم میں سنما پھر ان سے کہا جائے گا حاضر تم کتاب بشک شک نامے نیک لوگوں کا میں. وما لفیہ البتہ او اور تجھے کیا معلوم کہ علیون کیا ہے کتاب ایک دفتر ہے لکھا ہوا یا ایک رجسٹر ہے جس میں لوگوں کے امان نیک اعمال محفوظ کر دی جاتے ہیں یشربون اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے فرشتے یعنی مقرب فرشتے ان لحیم بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے ادل ارائی کے تختوں کے اوپر یون ایک دوسروں کو دیکھتے ہوں گے تاریخی تو دیکھے گا ان کے چہروں میں خوشحالی نعمتوں کے یوسقون مختوم ان کو پلائی جائے گی خالص شراب جو مہر شدہ ہوں گے ان پر سیر مہر لگی ہوئی ہوگی کہ پہلے کسی نے ان میں سے استعمال اس کو نہیں کیا ہوگا ختام ہو مسک جس کے مہر مشکل ہوگی وفی کے فل المتنافسون اور اس پر چاہیے کہ رغبت کرے غغبت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے اگر ایک دوسروں سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسروں سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ مزاج ہومن تسلیم اور اس کے امیزش ہوگی یا اس کا ذائقہ ہوگا تسنیم کا تسنیم یہ بھی ایک خاص قسم کے ذائقہ ہے اللہ اگلے آیت میں وضاحت فرماتا ہے کہ آئے یشرب یہ المقربون یہ وہ چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے مقرب بندے یعنی مقرب لوگ اس چشمہ کے شراب کو خالص پیتے ہیں اور برابر وہ پینے کے لیے ان کو مہیا ہوتا رہے گا اس کی کمی کا کوئی سوال نہیں اجرم ہوں بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں کان و مذین امن و یس حکون اور جوتے ایمان والوں کا ہنسی اور مذاق اڑانے والے آوازیں کسا کرتے تھے اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بولو جو مجرم ہیں کانو من الزین امن و یس حکون جوتے اہل ایمان کے ساتھ ہنسی کرنے والے وہ ایزامر روبیم اور جب وہ گزرتے ان پر یا تباہ تو ان کے سا... ان کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے کہ بے ان کو دیکھو یہ بڑے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے استحزا کے طور پر ان کے طرف آنکھوں سے اشاری کیا کرتے تھے دوسروں کو ان کے طرف متوجہ کرنے کے غرض سے جب پھیر کے جاتے اپنے گھر ان قلب و تو پھر جاتے باتیں بناتے وہ اظہار اور جب وہ ان کو دیکھتے یعنی الی ایمان کو تو کالو کہتے انا بال کی بے شک یہ لوگ گمراہ یعنی اہل ایمان کو اور خالص اور مخلص مسلمانوں کو وہ احمق نادام اور گمراہ کہا کرتے تھے حالانکہ وما صدی علیہ خاصی اور ان کو بیجا نہیں کیا تھا ان اہل ایمان کے اوپر کوئی نگاہ بنا کر کہ یہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں اور ان کے کی بدنامی کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے پھرتے رہیں لیکن انجام یہ ہوگا ایسے رویہ اختیار کرنے والوں کا کہ فل یوم امن ہوں بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں مین الفار وہ کفار کے ساتھ ہنسیں گے جب قیامت کے دن مسلمان ان کافروں پہ ہنسیں ہوں گے کہ یہ لوگ کیسے غوطہ اندیش اور احمق تھے کہ جو جان بوجھ کر اپنے وجود کو جانتے ہوئے اللہ حالکی کائنات کے وجود کا انکار کر بیٹھے اور اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے حکموں کا انہوں نے تکزیب کر دیا تو وہ سنگے اور وہ اور تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہنس بھی بالک کیا بدلہ پا ہے کافروں نے ما کانو یا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے جنتی جنت میں بیٹھ کر جنت ہی سے دنیاوی زندگی میں کفار کے کی اختیار کیے ہوئے کفر کا انجام دیکھیں گے وہ آخر الدہ وانا الحمد للہ